نامہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن گردیسہ الورفی البخاری یہ مام رحمہ اللہ کا پورا سلسلہ نصب ہے اس کے اندر سے آخری نام آیا ہے وہ ہے گردس کا یہ فارسی زبان میں کسان کو کہتے ہیں گردبا جمع مخیر رحمہ اللہ کے اجداد میں آتے ہیں یہ مسلمان نہیں تھے غیر مسلم تھے پر جسبا کے بیٹے جو مغیرہ ہیں سب سے پہلے وہ اسلام لائے یمان مان کے ہاتھ پر لہٰذا اسی مناسبت سے ولا ان امام خالی کے خاندان کو الجوحفی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یمان مان الجی کے ہاتھ پر ان کے پردادا مغیرہ اسلام لائے تھے تو یہ مغیرہ کے بارے میں چل باتیں ہیں جو لوگ معلوم اس ہیں مخاری کے بعد امام بخاری کے دادا ابراہیم کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں البتہ امام بخاری کے والد جو اسماعیل ہیں یہ ان کے بارے معلومات موجود ہیں بہت بڑے محدث تھے امام مخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل چنان سے امام ابن ابام رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اختاط کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور لکھا انہوں نے عربی حماد بن زید و مالک یہ حماد بن زید بن گرام اور امام مالک ان دونوں کے شاگردوں میں سے ہیں اسی طرح جگہ روا ان اہل عراق اسماعیل سے حدیثوں کی روایت کرتے ہیں اہل عراق ان کے شاگرد ہیں تو ایک بڑے محدود سے امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں اسی طرح سے حماد بن زید بن جام کے شاگردوں میں سے امام بخاری کے والد امام بخاری کے والد اسماعیل بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان بہت ہی مستفی اور پرہیزگار انسان تھے احمد ابن حق پکا فرماتے ہیں کہ ایک بار میں امام بخاری کے والد اسماعیل کے پاس گیا ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے کہا لم کی مالی در امن منحرام والا در امن من, من شبہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس جو کچھ مال موجود ہے اس میں ایک گرام بھی حرام کا مال ہے جو کچھ میرے پاس مال موجود ہے لہٰذا کیا کہا اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں ایک گرام بھی حرام کا ہو یا ایک درام اس میں شبہ کا ہو پتا نہیں حلال ہے یا حرام ہے تو اس کے حلال کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے یہ انہوں نے کہا اور جہاں ان کے والد بہت بڑے محدود تھے مستقبل تھے وہی بہت بڑے مالدار آدمی ایسا بھی تھوڑا بہت مال تھا ایسے خاصے مالدار آدمی تھے اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ پورے مال میں ایک بھی گرام نہیں معلوم کی کہیں سے کوئی حرام کا ہو یا مشتبہ ہو جس کے بارے میں شبہ ہو مال انہیں ہلا گیا رحم اللہ کو بہت بڑا مال ان کے والد کی طرف سے برقع میں ملا جو ان کے کام آیا طلب علم قرآن بعد کے زمانے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی پرورش پیداو کس طرح سے ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش جمع کے دن تیرہ شوال سن ایک سو چورانوجری میں ہوئی جمع کا دن تھا شوال کی تیرہ تاریخ اور سن ایک سو چوران اس تاریخ پہ امام مخاری رحمہ اللہ کے ولادت ہوئی امام مخاری رحمہ اللہ کی ولادت جب ہوئی اس کے چند دنوں بعد ہی امام مخاری کے والد کا انتقال ہو گیا امام مخاری رحمہ اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا جن کے ساتھ جو مشکلات مصائب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حوصلہ بھی دیتا ہے جن کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں مصائب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتا ہے ایسے لوگوں کو تو ابھی امام خخمہ اللہ چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا فران سے ان کی والدہ محترمہ نے اپنے طور پر اپنے بیٹے کی پرورش کی پرداف کی امام بخاری رحمہ اللہ دیبارے بات ہے کہ ابھی چھوٹے تھے کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی بینائی ان کی ضائع گئی امام بخار رحمہ اللہ کی بالکل نظر نہیں آتا تھا اس کے وجہ سے ان کی والدہ بہت زیادہ پریشان رہتی انہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی فرانس ایک رات انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ان کی والدہ نے ایک بار ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہو بقر ہو بےکت رہتے دعائے اللہ تعالی نے تمہارے بہت زیادہ دعاؤں کی وجہ گریہ گریا ازاری کی وجہ تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے فرانس سے معلوم ہوا کی محمد اسماعیل کیا ہے بینا سرکش نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کی ایک کرانا سمجھے ورنہ بینائی ضائع ہونے کے بعد اس طرح بینائی واپس آنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا لوگ علاج کراتے ہیں سر تو اس طرح سے امام مخال رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بینائی تاہ فرمائی امام مخیر رحمہ اللہ نے طلب علم کا آغاز کس طرح سے کیا اس کے لیے کیا کیا اخبار کیے اس کے بارے میں دیکھیں چند باتیں جس طرح سے عام بچے ہوتے ہیں شروع میں طلب علم کے لیے مکتب کا رخ کرتے ہیں لکھنے لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے اسی طرح مامخاری احمد اللہ بھی عام عادت کے مطابق انہوں نے مکتب کا رخ کیا لیکن ابھی مکتب ہی میں تھے اسی وقت سے مامخاری رحمہ اللہ کو حفظ حدیث کا شوق پیدا ہو گیا کہ ہمیں حفظ حدیث کرنا ہے چنان سے امام مخاری خود فرماتے ہیں وہ تو ایک دل حدیث وہاں پھر کتا کتا ابھی میں مکتب ہی میں تھا جہاں کہ لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے کہ بنی سے میرے دل میں الحام ہو میرے دل کے اندر دائیا پیدا ہوا کہ مجھے حفظ عدیز کرنا چاہیے تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ کی اس وقت آپ کی کیا عمر رہی ہوگی جب آپ کو حفظ عدیز کا شوق پیدا ہوا انہوں نے کہا عشر سنین او عقل یہی کوئی دس یا اس سے کم سال کی عمر رہی ہوگی تو دس سال یا اس سے کم عمر کی امام مخالی رحمہ اللہ کے دل میں حدیث کا شوق پیدا ہوا فران سے عام طریقے کے مطابق جو امام مخالی رحمہ اللہ کے شہر میں اس وقت کے محدثین تھے سب سے پہلے انہوں نے ان سے جا کر کے حدیث کا دخ دیا ان کے پاس جو حدیثیں تھی ان سے وہ حدیث یاد کی جب اپنے شہر کے لوگوں سے مستقل طور پر استفادہ کر چکے مکمل اس کے بعد انہوں نے باہر کا قتل کیا سب سے پہلے امام مخالی رحمہ اللہ نے جو حدیث کا سما کیا وہ سن دو سو پانچ سن دو سو ایک, ایک سو چورانوے پڑھا اپنے اس کی پیدائش ہے اور سن دو سو پانچ میں امام مخالی رحمہ اللہ نے حدیث کے سما کا آغاز کیا سب سے پہلے بخارا کے محدثین سے انہوں نے حدیث لی سے لیانا میں اس وقت محمد بن سلام البیک مشہور محدث تھے اسی طرح سے محمد بن المسندی البے گندی اور دوسرے عبد اللہ اب محمد المسندی اس زمانے کے مشہور محتشین سے بغارہ کے اندر لہٰذا ان سبھی لوگوں سے جا انہوں نے کیا اسے حدیث حاصل کی اللہ فران نے امام بخاری کو بہت ہی غضب کا بھی عدا ہی کے بہت فلی تھا اس کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ آگے آئے گا فران ابھی طلب حدیث میں ارد حدیث میں ایک سال کا عادثہ گزرا تھا ایک سال کا آسہ گزرا امام مخال رحمہ اللہ کا حصۂ حدیث کے بارے میں چرچا ہونے لگا ایک سال کا حادثہ گزرا تھا امام رحمہ اللہ کا حصۂ حدیث اور پختگی کا تذکرہ امام مخال رحمہ اللہ کا ہونے لگا قرآن سے امام مخال رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں مکتب سے نکلنے کے بعد میں مختلف محدطین کے پاس جاتا تھا انہیں محدثین میں ایک محدث سے امام داخلی اللہ کون سے بالوزہ امام داخلی ان کے پاس جاتے تھے ایک دس حدیث دے رہے امام داخلی دیکھیے ایک سال ابھی ہوا ہے اور کس طرح کا ملکہ فن حدیث سے پیدا ہو گیا ان کے تو داخری کی مجلس میں موجود تھے امام داخری لوگوں کو دست دے رہے تھے حدیث سنا رہے تھے فرانچ انہوں نے حدیث سنائی لوگوں کو اس میں صنعت پڑھی انہوں نے سفیان ان ابیز زبیر ان ابراہیم کیا صنعت پڑھی انہوں نے سفیان ان ابیز زبیر ان ابراہیم سنا مخاری کہہ رہے میں نے کہا کہ ابو زبیر تو ابراہیم سے روایت کرتے ہی کیا انہوں نے ابو زبیر کی کوئی حدیث سرے سے ہے ہی نہیں ابراہیم کی ابراہیم کی شایدوں میں سے وہ ہے ہی نہیں تو سفیان انحبی زبیر ابراہیم کیسے ہو سکتے 11 سال کے بچہ ایسے میں بڑے محدید کے تو کیا ہوگا ڈانٹ لیے ہاں کس سے بڑے لوگ ابھی آئے چھوٹے بچے اور کس سے نفز کر رہے ہیں ہاں بخارا کے اتنے بڑے محدید تمام داخلے ان پر نفز کر رہے ہیں ڈانٹ دیا آپ ناراض نہ نا ہو آپ کے پاس اس کی اصل موجود ہوگی اس نے جا کر دیکھ لیجیے دی آپ با... اصل موجود ہوگی جا کے وہاں دیکھ لیں گھر ہمت چھوٹے بچے کی پر اور کے پر چہرہ ذرا تھا بدلا ہوا ہے بدلا ہوا ہے چنانچہ انہوں نے اس طرح کے بچے بتاؤ تمہیں اگر یہ غلط ہے صحیح کیا ہے اندر پتہ چل گیا تھا کہاں کہ اگر یہ غلط ہے سفیاان اندی زبیر ہے ان ابراہیم تو صحیح کیا ہے انہوں نے کہا صحیح ہے سفیان انی زبیر ان ابراہیم صحیح ابو زبیر نہیں بلکہ کی کیا یہ زبیر ہے اور زبیر یہ زبیر ابن عدی ہیں زبیر ابھی ہے یہ زبیر ابن عدی ہیں فنان کی ہم نے قلم اٹھایا اور اپنی جو رشتہ سنا رہے تھے لوں. اس نے کیا کر لیا انہوں نے اصلاح کر لیا انہوں نے کا کیا کہہ ہو؟ صحیح کہہ رہے تمہارا کہنا ہے صحیح ہے کہ ابو زبیر نہیں بلکہ کیا یہ زبیر ہے یہاں سے کسی نے سوال کیا امام مخالف سے جب آپ نے جس طرح سے نب کیا تھا کیا رہی ہوگی آپ کی دونوں نے کہا سنتن کیا عمرتی میرے سر گیارہ سال کی عمر تھی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک سال کے اندر امام مخالف اللہ کے اندر حدیث میں بلکہ فن حدیث میں آسانیت کے والے میں کیسا در پیدا ہو گیا تھا کس طرح کے مہدین غلطی ہو جائے کہ ابو زبیر ہے یا زبیر ہے اور بہت بہت ابو زبیر الگ ہے اور زبیر ادیب کے لیے الگ ہیں تو کیا کر دے دے امام بخاری رحمہ اللہ کے مشہور شہر محمد ابن سلام البیگندی بخارا کے مشہور محدث تھے طلب علم میں انہوں نے اچھا خاصہ خرچ کیا تھا اس کے بعد تدریس حدیث میں بھی اچھا خرچ کیا مشہور محدث ہے محمد ابن السلام البیکندی کہا کرتے تھے کُل نماز محمد ابن اسماعیل ازال خائفا تحر تو ولا ازال خائفا ابن جب یہ محمد ابن اسماعیل میری مجلس میں آ جاتے ہیں تو میں ذرا صاحب حیران و پریشان رہتا ہوں ابھی بخاری نہیں مواصل کون ہے یہ محمد ابن اسماعیل ہے ابھی کیونکہ کہ ابھی وسیع الرحمٰن صاحب ابھی یہ بخاری بخار سے نکلے ہی نہیں تھے سولہ سال کی عمر کے مرکے بعد نکلے ہیں بخارا سے ابھی یہ سارا کہاں کا مسئلہ تھا اس کے دوران جواب ہے تو امام مخاری کے استاد محمد ابن اسلام البیگندی کہتے تھے جب یہ محمد ابن اسماعیل میرے درد میں آ جاتے ہیں تو میں حیران و پریشان رہتا ہوں اور ڈرا رہتا ہوں کیوں ڈرے رہتے تھے ایک ابلی والا مسئلہ نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ کی غلطی ہو جائے اور یہ ہماری کیا کر میں گرفت کر لے تو اس طرح سے امام اسی طرح سے ایک بار یہی امام بیگندی انہوں نے کہا کہ محمد میں نے ماہیل بخاری سے یہ میری کتابیں ہیں ذرا سا ان کو دیکھ لو تم جہاں جہاں غلطی ہو ان کو قلمزد کر دوسرے کہنا صاحب نے دیتے شاید سے بارہ تیرہ سال کے بعد کہ یہ میری کتابیں ہیں یہ کتابیں لے لیا اور اس میں جہاں جہاں غلطیاں ہوں ان سب کو آپ قلم زد کر دیجئے کسی نے وہاں فلامز بیٹھے کسی نے کہا کون ہے آپ اس کے اس طرح کریں چھوٹا سا بچہ اور اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا جواب دیا محمد السلام نے انہوں نے کہا من ہاد الحا کیا جواب دیا ہاد اللہ یہ تو وہ ہے جس کی کوئی نظیر موجود ہی نہیں آپ کی نگاہ میں کون سا چھوٹا تھا پتہ لیکن یہ وہ ہے جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے تو اس عمر میں رحمہ اللہ کا یہ حال تھا گران سے رحمہ اللہ نے اسی عمر میں عبداللہ بن مبارک وکیم الزرا جن سب لوگوں کی کتابیں باقاعدہ زبان نے کی اسی طرح کوفہ کے جو کلام تھا ان کا فخر تھی اس کو باقاعدہ انہوں نے حفظ کیا اکبر کیا اور اسی طرح سے سولہ سال کی عمر ابھی امام رحمہ اللہ کی ہوئی تھی کی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ امام رحمہ اللہ کے ذہن کے نام میں متاثر ہو کے حفظ کر لیا انہوں نے مظاہد ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بیکندی کی مدد میں ایک بار تھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو میں آپ کی ملاقات ایک ایسے بچے سے کروا دیتا جسے ستر ہزار حبیث یاد ہیں اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو آپ کی ملاقات میں ایک ایسے بچے سے کرواتا جسے ستر ہزار حدیث یاد ہیں کہہ گہرے مجھے بھی کر لائے دیکھنا اپنے بچے کون ہے تلاش میں گہرے میں نکلا میری ان سے ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا کہ آپ ہی کیا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو ستر ہزار حدیث یاد ہیں ستر ہزار میں بلکہ اس سے کچھ زائدی حدیث مجھے یاد ہیں اور جس صحابی یا تابعی کی حدیث میں بیان کروں گا ان میں سے اکثر کی تاریخ کے وفات کیا ہے تاریخ پیدائش کیا ہے کہاں کے رہنے والے تھے یہ بھی سوال کو میں بتا سکتا ہوں علی ہی نہیں آد ہیں بلکہ ان میں جو صحابہ یا تابعین ہیں ان سب کی تاریخ پیدائش اکثر کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات اور مسکن کہاں کے رہنے والے تھے یہ ساری باتیں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کا سولہ سال کی عمر میں جس عمر کو ہم اور آپ کبھی تجاوت کر چکے ہیں کس عمر میں اللہ کا یہ تھا تو جب کسی کے اندر شوق اور لگن پیدا ہو جائے تو پھر سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں آسان اور سہن ہو جاتے ہیں انسان کے لیے بس دل کے اندر شوق اور لگن پیدا ہونے کی بات ہوتی ہے جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شہر کی مربع سنی ان کو اکبر کر لیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ اور اسی طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ حج کا قصد سن سو دو سو دس ہندی میں امام احمد اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے کتنے ہوتے ان کے سن ایک سو دو سو دس میں چھ کتنے ہو گئے سولہ سال کی عمر میں امام مخیر احمد اللہ کے لیے تشریف لے گئے امان سے حج کرنے کے بعد ان کی والدہ ان کے بھائی یہ دونوں تو واپس آ گئے البتہ امام بخاری رحمہ اللہ طلب حدیث کے لیے بزی پر رہے گئے مکے ہی میں رہ گئے فران سے مکے میں رہ کر کے جو مکے کے لوگ وہاں حجاب کے اور جو ہیں مدینہ ان سب علاقوں میں طلب حدیث کیا اس کے علاوہ مکے ہی سے امام مخالی رحمہ اللہ جو اور دیگر مالک ہیں شام ہے دسرا ہے کوفہ ہے مصر ہے بغداد ہے ان سارے مقامات کو تشریف لے گئے چران سے امام بخاری خود ہی فرماتے ہیں سفر تو شام و مثرہ مر رہتے میرا شام میں دو بار جانا ہوا مثر میں دو بار جانا ہوا اب آسان نہیں ہونا تھا سوچ میں آپ کی دایا ٹکٹ بتایا کہاں بول کے پہنچ گئے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا عموماً جی ہاں پیدل سفر کرنا ہوتا تھا تو اب کہاں مکہ اور کہاں شام تو شام کہ دو بار جانا ہوا مصر کہاں افریقہ میں, میں رات دو بار جانا ہوا کسی طرح سے فراڈ اور کے درمیان جو جزیرے کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں بھی کہہ رہے ہیں میں دو بار گیا ان مقامات پر دو بار گیا کوئل بسرا اربع مرات اور بسرا کتنی بار گیا چار بار وہاں سے بسرا جانا ہوا اور عوام چھ سال تک محج میں مقیم رہا اور کہہ رہے ہیں کہ بغداد اور کوفہ کتنی بار گیا محدثین کے ساتھ میں اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں بغداد اور کوفہ کتنی بار جانا ہوا اس کا تو کوئی شمار نہیں ہے ان کا شمار تھا لہذا ان کا بتا دیا تو اس طرح شما مخالف رحمہ اللہ نے مشقت کر کے محنت کر کے جہاں سے علم حاصل ہو سکتا تھا وہاں سے علم حاصل کیا اور علم کے راستے میں بہت ہی مشقتیں برداشت کی ہیں ایسے آسانی سے علم حاصل نہیں ہو گیا بہت ہی مشقت بندہ رحمہ اللہ نے قرآن سے امام مخال رحمہ اللہ کے منشی محمد ابن ابی حاکم کہتے ہیں ایک بار میں نے خود سنا امام مخالی رحمہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ایک بار میں اپنے استاد آدم ابن ابھی ایاز کے پاس گیا آدم ابن ابھی ایاز کے پاس طلب حدیث کے لیے گیا قرآن سے میرے پاس جو کی نام نسخہ تو سارا ختم ہو گیا کچھ بھی کھانے کو نہیں رہا تو مجبور پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے گزارا کرنا پڑا جس پر سارا ختم ہو گیا سے کہہ رہے ہتھا جال تو اتنا ولو الارض یہ زمین کی گھاس ہوتی ہے اس پر گزارا کرنا پڑا مجھے ایسے ہی دو دن گزر گئے گھاس کھاتے کھاتے اس کے بعد تیسرے دن مجھے ایک آدمی ملا مجھے نہیں معلوم کون آدمی تھا اس نے مجھے ایک کے چند دینار تھے اس کے سے آگے میں نے ادارا کیا تو اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ امام مخالی رحمہ اللہ کیا بن گئے امام مخاری یہ قدم قدم بلائے یہ سواد پورے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی اتاری آسانی سے یہ مراٹھی مقامات حاصل نہیں ساری مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں تب جا کر کے کوئی کیا है ہے امام بخاری بنتا ہے امام مسلم بنتا ہے امام اب داود بنتا ہے ایسے ہی جتنے لوگ ہیں سب کے سامان پڑ لے آپ سب کے زمانے میں آپ یہی ملے گا کہ مشقتیں برداشت کی شوق تھا دڑک تھی لگن تھی لہٰذا اس کے آگے آدمی کی ساری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں اور جب شوق نہ ہو لگن نہ ہو تو سب کیا ہوتی لیکن جب مقصد دوسرا ہو گیا آدمی کا خلاجیت ہے اس کے آگے کو پریشانیاں نظر نہیں آتی ہے سے اپنی محنت مشقت خدا داد جہان کے ذریعے سے امام مخالی رحمہ اللہ نے ایک عظیم ذخیرہ جمع کیا فران سے خود امام مخالی رحمہ اللہ کے مشاہد نے اعتراف کیا امام بخاری کے حص کا اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے عیدل کی معرفت کا اور اسی طرح سے علم رجال کا خود آپ کے مشاعر میں اعتراف کیا فرانچ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ابن ابیب کہتے ہیں من من شرق و میرے پاس لوگ مشرق سے بھی آئے اور مغرب ہر طرف کے لوگ میرے پاس آئے، کہیں مثل محمد بن اسماعیل لیکن آج تک میرے پاس محمد بن اسماعیل جیسا کوئی طالب علم نہیں آیا ان سے بڑھ کوئی طالب علم ہو اسی طرح سے مام مخلہ خود اخبار فرماتے تھے کہ اسماعیل ابھی ویس کا یہ حال تھا کہ جب میں ان کی کتابوں میں سے کچھ حدیثوں کا انتقاب اپنے لیے کر لیا کرتا تھا کتاب کی بہت ساری حدیث میرے پاس موجود ہیں کچھ خاص حدیثیں حادیث جو اہم ہیں وہ نوٹ کر انہوں نے لیتا تو اگر ان کی کتاب سے میں کچھ حدیثوں کا انتخاب کر لیا کرتا تھا وہ ان حدیثوں کو الگ سے لکھ کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ حدیث ہے جن حدیثوں کا انتخاب میری کتاب میں سے کس نے کیا ہے محمد ابن اسماعیل نے کیا جانتے اس حدیث کا انتخاب کسی شع کی کتاب سے امام بخاری کر لیں لوگ اس کو اپنے لیے شرط سمجھتے تھے کہ حدیث میری صلاحیت ہوئی ہیں کہ ان کا ان کو ان کا انتخاب کرے امام محمد اسماعیل ان اس کا انتخاب کریں اسی طرح اسمام بخیر رحمہ اللہ کے مشہور استاد امام حمیدی سعید بخاری نے سب سے پہلی حدیث امام بخیر الحماع اللہ نے اپنے انہی استاد کے بات سے نقل کی ہے ابو بکر الحمیدی امام حمیدی الرحمہ اللہ سن دو سو اٹھارہ سالوں کی افات ہے تو امام حمیدی رحمہ اللہ سب گیا ہے صحر امام مخاری ایک بار میں امام حمیدی مجلس میں پہنچا ابھی میری عمر ہی کوئی اٹھارہ سال کی کتنی مریض کی اٹھارہ سال کی عمر کی امام حمیدی کے درس میں پہنچے دیکھیں امام حمیدی اور کسی دوسرے آدمی کے درمیان کسی حدیث کے بارے میں بحث بحثہ ہو رہا ہے ہمیں بھی کچھ کہہ رہے وہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں امام بخاری پہنچے جب اتنے سال کہنا سا تھا اچھا رکھے اب آپ کو جب امام بخاری پہنچے وہاں پر تو انہوں نے کہا جہاں بیننا اب وہ صاحب تشریف لے آئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیا کریں گے فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بات صحیح ہے ہماری بات صحیح ہے یہ ہے آپ کو سو دو سو اٹھانا میں فتم ہوئے سو کا آخری ایا ہمیں اللہ اٹھارہ سال کی عمر کا مطلب کون سا سمجھا اٹھارہ سال کی مطلب ایک سو چودہ سن دو سو بارہ سال تو تقریباً دو سو بارہ سن دو سو تیرہ کا ہے اس کا جمع ہمیں تقریباً چھ سال زندہ رہ گے آخری زمانے کے سب ان کے باقی ہے انہوں نے کہا جا میسل کہ وہ سال تشریف لے آئے ہیں جو ہمارے فیصلہ کتنا دونوں اپنا اپنا جو کہنا تھا وہ پیش کیا مخیر الحماء اللہ کے سامنے کہہ رہے میں نے فیصلہ کیا کس کے کی بارے میں امام حمیدی کے کی فیصلہ کیا کیونکہ حق پر وہی سے بات انہیں کی رہی تھی لہٰذا میں نے امام حمیدی کے بارے فیصلہ کیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام بخاری رحماء اللہ کو کیا مقام مرتبہ حاصل ہو گیا تھا ان کی طالب علمی کے زمانے میں ان کے مشاہد اپنے اختلافی مسائل میں فیصلہ کروایا کرتے تھے کس سے امام بخاری رحمہ اللہ سے اور اس طلب علم ہی کے زمانے میں لوگوں کے مجبور کرنے پر امام بخاری رحمہ اللہ نے تدریس کا کیا تدریس کا تحریر کا کام کیا انہوں نے چرانچے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں سن وڈا وما کی بد گئی امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف و تعلیم کا آغاز کر دیا تھا اسی طرح سے انہوں نے تدریس کا تحریر کا آغاز کر دیا اور ان کے چہرے پر ابھی ایک بال بھی نہیں آیا کر ابھی داڑی میں نہیں آئی تھی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی وقت سے تحدیث کا اور تصویر کا آغاز کر دیا تھا ان شاء انشاءاللہ آئے گا امام بخاری رحمہ اللہ کی شعرا کتاب میرے رجال کی تاریخ کے نام سے اس کی تصنیف انہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں کی تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے تو اسی زمانے سے امام مخالی الحمد اللہ نے باقاعدہ تصنیف و تعلیم کا اور ایسے بھی چھوٹی موٹی ویسے کی کتابیں اہم کتابیں جو آج بھی بیل رکھتی ہیں تو ایسی کتابوں کی انہوں نے تصنیف کیا رحم اللہ نے تو ایک تمام مخال رحمہ اللہ کی محنت مشقت اور دوسرے اللہ سبحانہ سلحان نے کیا ادا فرمایا تھا غذب کا حادثہ ادا فرمایا تھا اللہ سبحانہ سالیہ نے تو چند باتوں بات رحمہ اللہ کی قوت ذاکرات کے بارے میں کیسا ذہن کا فرمایا تھا ابو بکر الکلانی کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد اسماعیل جیسا تو انسان دیکھا ہی کتاب اٹھاتے تھے اور ایک نظر دیکھتے تھے اور عام اطراف سارے ایک نظر دیکھنے میں کیا ہو جاتے سن سا سب یاد ہو جائے کرتے کوئی بھی حدیث کی کتاب لیتے تھے اور ایک نظر اس کو ڈالتے تھے اور ایک نظر دیکھنے میں عموماً اطراف ان کے ذہن و دماغ میں مستر ہو جایا کرتے تھے اسی طریقے سے مخال احمد اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی ऐसी ایسی ہیں جن کا سماں میں نے था میں کیا تھا اور جا کر لکھا ان کو کہا شام میں اور بہت سی حدیث ایسی ہیں جن کو سنا تھا شام میں اور جا کر لکھا کہا ان کو مطر میں تو سنا کہیں اور جا کر کے دماغ میں محفوظ ہے اور جا کر لکھنے کا کام کیا گیا کہیں کسی اور شہر میں جا کر ایک بات یہاں دیکھیں جس سے آپ کو معلوم اندازہ ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا آزادہ فرمایا تھا حاشد میں اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہم لوگوں کے ساتھ بسرا کے مشاہد کے پاس آ جا رہے آج ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے پر تو ان کے باغے اور لوگوں سے حدیثیں حاصل کیا کرتے تھے تو چنان ہم سب لوگ باقاعدہ روز نوٹ کیا کرتے تھے جو ہمارے پاس بیاض تھی اس میں روزہ جو حدیثیں حدیث ساری ہم نوٹ کیا کرتے تھے ان کو دیکھ رہے ہیں خالی گھوم رہے ہیں تو ساتھ ساتھ گھوم رہے نہ لکھنا نہ کچھ صحیح سے ہی تو کہہ رہے ہیں کئی دن ہو گئے اس طرح سے تقریباً سولہ دن ہوگا پڑھنے کا بھی آپ خامخوا کیوں وقت برباد کر رہے ہیں خام اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اگر آپ کو کچھ لکھنا پڑھنا صحیح سے تو, تو کم سے کم لکھا دیجیے نوٹ کیا کیجیے اس کو کیا فائدہ اس طرح کر رہے ہیں ہمارے پاس گھوم رہے ہیں اور ایک بھی کچھ نہیں لکھتے ہیں تو کہا سارا شمار کیا انہوں نے تو شمار کرنے کے بعد معلوم پندرہ ہزار حدیث سے سولہ دن میں ہو گئی کتنے لکھے لوگوں نے پندرہ ہزار حدیث سے ہم لوگ لکھ چکے ہیں ماں مخابر مل پندرہ ہزار حدیث سے ایک نمبر ایک سے نمبر پندرہ ہزار تک زبانی سنا دی سارے پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی کتاب کی اصلاح کس سے کیا کرتے تھے امام بخاری رحمان اللہ کی آگرہ بھی کی کیا کرتا والی حدیث لکھنے میں ہم سے غلطی نہ ہو گئی ہو تو پندرہ ہزار فیس امام بخاری رحمان اللہ نے بلا نوٹ کیے ہوئے بظاہر کتنی بار سنائیں گے اچھا لوگ ایک بار سن کر کے اور ساری حدیثوں انہوں نے ایک بار میں یاد کر لی اور اس طرح یاد کر لی کہ لوگوں کے لکھے پر اتوار نہیں ہے اور امام مخالح اللہ کے حافظ پر اعتبار ہے لوگ اپنی کتابوں کی اصلاح اس کے بعد کس سے کیا کرتے تھے امام مخال رحماء اللہ کے پھر سے کیا کرتے تھے یہ تھا امام مخالی الحماء اللہ کا نے ناطا فرمایا تھا اور امام مخالم اللہ کے حافظ حافظ کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو اہل بغداد نے امام مخالی الحماء اللہ کا امتحان لیا تھا جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آپ سنتے آئے ہوں گیا کہ خیر رحمہ اللہ پہلی بار بغداد میں لے گئے اور لوگوں کا لوگوں نے قرطبہ کیا کہ کی زمانے کے بہت بڑے مہاتس آ رہے ہیں تو جو وہاں کے مہاجین بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم بھی تو دیکھیں کس کا کتنے پانی میں بہت شور سنتے تھے پہلو میں جس کا بہت شور ہوتا تھا پہلو مجھے تو دیکھیں اب بھی طرح سے کہ کتنے پانی میں باقی جیسا چوہرا وہی ہے ایسے لوگوں نے اڑا رکھتی ہیں تو لوگوں نے امتحان کسی کے لیے ہوئی سو حدیث کا انتخاب کیا کی لوگوں لوگوں تقسیم کر دی اور سب کی صنعت پلٹ دیس کی صنعت وہاں لگائی اس کی سنت وہاں لگائی ساری الگ ایک بھی حدیث اپنی اصل حیثیت پر امام مخض ملا خیر آئے اور استقبال ہوا سب لوگوں نے کیا اور کے بعد کے بیٹھے اب لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اب ایک سال میں حدیث سے پڑھی تو انہوں نے کہا لا نہ یہ حدیث پڑھی نہ لا یہ بھی نہیں معلوم اب گنپتی سے پڑھ کے عام تھے بہت سنتے تھے بخاری بخاری کچھ بھی نہیں عام تھے بیچارے گھر کے بہت سنتے تھے ایک بھی حدیث نہیں بتا پا رہے کہ ہم اس کے معلوم نہ سنتے تھے جی بہت بڑے حادثے حدیث اور, ایسے اور ایسے ایک بھی دوسرا خرابی لا ایسے کتنی ہو گئی سو ہو گی اب, اب جو ہو تو, تو علماء سے کی کیا کہہ رہے ہیں فہیم رجول صاحب کیا ہے سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے سر اسی لیے تو لا رہ سو حدیث کا بیان ہو گئے سر عوام پر معلوم کی ہم تو بہت سنا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ جیسا آپ نے بلا تصدیق یہ سنائی تھی پہلی حدیث آپ کی یہ تھی یہ غلط ہے صحیح ایسے دوسری حدیث آپ نے یہ سنائی تھی ایسے یہ غلط ہے صحیح ایسے اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترتیب وار بار ایک سے لے کر کے سو حدیثیں ساری صحیح کروا دی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم اس پر نہیں ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سو حدیثوں کی اصلاح کروا دی حافظ حدیث سے وہ بہت آسان کام تھا ان کے لیے تازی وشواس پر ہوتا ہے سو غلط حدیثیں سن کر کے ایک بات سن کر کے سو غلط حدیث اور ترتیب سے کیا کر دی انہوں نے سنا دینا اس پر نہیں تازی بھائی کی غلط حدیثوں کیا کر دی انہوں نے کچنا کر دی تازی وشواس پر ہوتا ہے کہ سو غلط حدیث ایک بات سن کر کے اور ویسے غلط انہوں نے یاد کر لی اور ان کو سنا کر کے دوبارہ کیا کر انہوں نے والی اس پر تعجب ہوتا ہے امام مخارما اللہ کے قوت حافظہ تھا کہ ایک حدیث کو اس رات غلط بنا تھا کیسے سنا تھا بتائے تو بتاتا ہوں کیسے ادبی لیکن انہوں نے سو حدیث ترتیبات سنا دی اس سے معلوم ہوتا ہے امام مخال الرحما اللہ اللہ اب تعالیٰ نے کیسا غضب کا حادثہ ادا فرمایا تھا لوگوں نے دیکھا امام بخاری اتنے بڑے حادثے حدیث ہیں وہ پوچھتے ہیں کیا دباؤ تھا کون سماجیوں استعمال کرتے ہیں ऐसा میں ایسا حادثہ तो एक تو ایک और گئے اور ان سے پوچھی بیٹھے حضرت اللہ بتائیں کہ کوئی حفظ کی دوا ہو ابھی ہے کوئی حفظ کی دوا ہو تو بتا دیں ہمیں بھی جو ہے تاکہ ہم بھی اخا لیں اور ہم بھی کیا بنتے ہیں آپ ہی طرح سے بڑے حافظ مل جائے کہاں کی دوا کیا دوا ہو گئے ہیں تو امام علی رحم اللہ نے بتایا اس موقع سے شعل حجل و مداحمت نظر حفظے کی سب سے بہترین دبائیں کتنی ہیں دو ہیں ایک تو انسان کے اندر بھوک ہونی چاہیے علم کی طرف ہونی چاہیے جب انسان کے اندر ایک کیا ہو علم کی طرف ہو علم کی بھوک ہو نہما ہو خواہش ہو تب جا کر کے انسان کو یاد کر پائے گا اور جب خواہش ہی نہ ہو تو کتاب لے کر کے بیٹھے رہے کچھ یاد ہوگا کچھ بھی یاد ہونے والا نے انہوں نے کہا ایک تو نہ مت الرجول وہ مداح مت النظر اور دوسرے جو ہودے مسلسل مستقل دیکھتے رہنا اس کو ایسا نہیں خالد شاہبان صاحب کب دیکھنا پڑے گا آپ کو جی ہاں بارہ مہینے تو انہوں نے کہا لا عالم حسین انف علی حص سے منہ مت رزل مداح اگر کسی آدمی کو اپنا حافظ مضبوط کرنا ہے کسی فن کے اندر تو اس کے اندر دو باتیں ہونا چاہیے ایک تو یہ علم کی تڑپ ہو جو علم بھی حاصل کر رہے ہیں اس کی تڑپ ہو اس کی لگن ہو اس کا شوق ہو دوسرے ایک کی آدمی کیا کرے جو دے مسلسل ہو مسلسل اس کے لیے آدمی محنت کرے تب جا کر کے آدمی کے دل و دماغ کے اندر باتیں بیٹھے گی ورنہ اگر ان دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز ایسے چیز اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے ذہن و دماغ میں ساری باتیں بیٹھے ایسا نہیں ہو سکتا ہے محنت آپ خوب کریں خوب جو, جو مسلسل کر رہے ہیں آپ لیکن شوق نہیں ہے آدمی کے طلب نہیں ہے اس کے لیے لگن نہیں ہے کوئی آدمی کے سامنے مقصد نہیں ہے تو پھر آدمی حاصل نہیں کر سکتا اور اگر مقصد تو بہت ہے اور بہت کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن آرام طلبی کے ساتھ کچھ حاصل ہونے والا ہے نہیں حاصل ہونے والا ہے الحمہ اللہ نے بتایا یہ جن بات رحمہ اللہ کے طلب علم کے بارے میں طلب علم کے محمد رحمہ اللہ کا مقاموں مرتبہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رحمہ اللہ کے شعور کون تھے ان کے سلامت فن حدیث میں محمد رحمہ اللہ کا مقام فنخر اللہ مقام ان سب چیزوں سے باتیں ہوں گی آج ہی کروانا چاہتے ہیں سال فوٹو آج کروانا چاہتے ہیں تو کروانا خالی شاہ موم میں مجھے دے دیں گا ٹھیک ہے